جہم ذہیم آج جون انیس سو کی چھبیس تاریخ ہے اور یہ مجلس علم برف میں اس بار جیویب نامے کے پچیسویں پسے کی آج بات شروع کریں گے پیچھے تو بات صرف اس بال اور روبی میں ہو رہی تھی بھیڑ اور مرغی ایک قدم آگے بڑھ رہا, رہا ہے زروان کے روح زمان و مکانس مسافر راہ ب سیاحت عالم البی نیور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اقبال اپنی اصطرحیں کچھ قائم کرتا ہے خاص طور پہ ان مقامات کے متعلق اور ان اشحاظ کے متعلق جہاں یہ جاتا ہے اب آگے آئے گی ایک. وادی ہے اور کہیں آئے گا یہ تو یہ ذران بھی استدار کر اس کی اپیل ہے لیکن مجھے کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے فرشت کے متعلق اسے جتنی قوتوں کا بے پناہ قوتوں کا حامل بتایا ہے یہ مجوسیوں کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے زرکشت کے اندر فرشتوں کو اتنا وہ صاحب قوت بتاتے ہیں کہ خدا بھی ان کے سامنے آج آ جاتا ہے یعنی وہ جو چیزیں فرشتوں کو تجویز کر دی گئی ہیں یوں کہیے کہ اس میں ان کی قوتیں اتنی بے پناہ ہوتی ہیں کہ خدا بھی ان کے سامنے مجبور ہوتا ہے یہ پرانی فارسی جس میں یہ مجوسیوں کی کتابیں ہیں یمو اوستہ اس میں ذر وقت کو کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ زرون سے زروان انہوں نے بنایا ہو کیونکہ یہ ٹائم کے متعلق بات بھی ہے اس میں حال اگرچہ اس کو وہ روح زمان و مکان دونوں کہتا ہے لیکن یعنی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ زربند اس میں آیا ہے تو وہاں سے اس نے وہ فرشتہ لیا ہے جو زمان اور مکان دونوں کی روح یہ بتاتا ہے بڑی بے توانائی کا یہ حامل آپ کو نظر آئے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے لیا ہو کیونکہ میں نے میرا قیاس یہ ہے کہ یہ جو فرشتے کی آگے جا کے یہ نے بتا رہا ہے توانائیاں بتا, اختیارات بتا رہا ہے وہ تصور جو ہے موجودگیوں کے فرشتے کا وہ تصور ہے قرآن کی روح سے فرشتوں کا یہ تصور نہیں ہے ان کی روح سے تو وہ معمول ہیں عالم امر کے پروگرام کو کار لانے کے لیے باہم لاج اس ان کی ترفیت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں سرکش نہیں کرتے کوئی مجالس نہیں ہے ان کی چیزیں وہ تو ہر وقت یشون ہے تو لیکن یہاں یہ جو اس کی توانائیاں ان کی بتائی ہیں اس رشتے کی خاص طور پہ آپ دیکھیں گے وہ بہت اونچی توانائیاں ہیں اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے تصور وہیں سے ہی لیا ہو اس میں اور یہ مجوسوں کے ہاں کا جو ایک غربان یا فرشتہ ہے یہ اس کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہو اور اس اعتبار سے کہ وہاں ٹائم کو کہتے ہیں زمان کو کہتے تھے پرانی فارسی میں وہاں سے یہ اس کا نام اس نے زروان رکھ دیا ہو بہرحال فرشتے کی قوت اس نے اتنی بتانی تھی کہ وہ اس کو لے جاتا ہے آگے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن نے جو ملائکہ کا تصور دیا ہے حالانکہ ملائکہ ملک سے ہے اس کے معنی بھی قوت کے تو ہیں لیکن یہ قوت جو ہے قرآن میں وہ خدا کی دی ہوئی ہے اور اس کے عقام و قوانین کو کار لانے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے لیکن وجوسیوں کے ہاں جو تھے یہ ملائکہ فرشتہ تو لفظ ان کے ہاں کا ہے ہمارا تو یہ لفظ نہیں ہے تو ان کے ہاں یہ فرشتے جو تھے ان کی قوتیں بڑی بے پناہ تھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی بے پناہ قوتوں کا جو حامل نظر آتا ہے اور اس لیے ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ مجوسیوں کے ہاں کا جو تصور ہے ملائے کا یا فرشتے کا اس کی روح سے اقبال نے یہاں ڈسکرائب کیا ہے یہ بھی مجوسیوں کا لفظ ہے یہ <تصفح> نماز برود فرشتہ انسرات بردو یہ سب دوسری تصورات ہیں انہیں کی زبان کے ہی الفاظ ہیں کے ساتھ باتیں ہو رہی تھیں یا میں کہتا ہے کہ الکلامش جانے من بے تاب شرتنم ہر ذرا کیوں سی ماب شدھ ناگ دیتم میاں گرب شرک نمازہ لگائیے اس مقام کیا ہے اس کا گر وقت غرب و شرک آسمان در یق صحابے نور گرخیم اس لیے وہ اس میں آسمان اڑند ہوا ہوا ہے اس سہاو نور کے اندر صاحب افرشتہ اے آمد فرود بعد دو تالت اس کے دو فیزز تھے دو رخ تھے اس فرشتے کے جو صحاب نور سے نیچے اترا اور دو فیزز کی کیفیت تھی کہ ای کیوں آتش آن آوں دودھ ایک طرف تو اس کے نورانیت تھی روشنی تھی دوسری طرف اس کے تاریخی تھی آتش اور دودھ سے اس لیے تشوید یہ بات تو اس نے کہنا ہے لائٹ اینڈ ڈارکنس کی کیونکہ مجوسیوں کا جو مذہب ہے وہ تو بنیادی اس کی اس ڈیلزم اس تنویت کے اوپر ہے تاریخی اور روشنی کے اوپر نور اور ظلمات کے اوپر نور ان کے یہاں یزما ہے اور ظلمت جو ہے تاریخی جو ہے یہ اہرمن ہے آہرمن اور یزدا ان کے ہاں دو مستقل بینز ہیں یعنی دونوں صاحب ہیں مستقل طور پر یہی تو مجوسیوں کی وہ صنویت ہے جس نے آگے تباہ کیا ہے ایگل کو ایک مستقل مقام انہوں نے دے دیا تو یہ ان کے ہاں آہرم اور یزداں یہ الگ الگ دو مستقل ہیں اور وہ دونوں آپس میں برسرے پرخاش ہیں پلیٹی کری آتی ہیں اور برابر کی قوت کی ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی دبتا نہیں ہے تو اس لیے اور ان کے ہاں جو نور ہے وہ نور جس طرح سے ہمارے ہاں گویا یہ ٹھنڈا نور ہے نا چاند کی روشنی یہ ایسا ان کے ہاں نور جو ہے آگ کی روشنی ہے یعنی اس نور میں جلال ہے مجوسیوں کے ہاں ان کے ہاں کا یزان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے آگ سے اس لیے ان کے یہاں وہ آتش پرست چلاتے ہیں ان کے ہاں آگ کی پرستش ہوتی ہے تو آگ کی حرارت کی وجہ سے میوسوں کے یہاں پرستش نہیں ہوتی آگ کی روشنی کی وجہ سے پرستش ہوتی ہے اور وہ یزاں کا جو نور ہے اس کو ٹھنڈا نور نہیں قرار دیتے بلکہ حرارت آمیز نور قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے ہاں آتش جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے خدا کو یزدا کو اور اس کے مقابلے میں جب تاریکی لانی ہوتی ہے تو دودھ وہ کہتے ہیں اسے اب یہ جو چیز ہے ان کے ہاں کی تشبیح اس سے بات اور آگے جاتی ہے کہ اصل میں یہ دونوں جو ہیں ان کی اصل ایک ہی ہے آتش اور دودھ جو ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کے مقابل میں انہوں نے ظلمت کا جو یہ شیطان یا اجلیس یا آرمن بنایا ہے یعنی وہ اوریجن ان دونوں کی ایک بتائی گئی ہے آتش و وجود کی اس اعتبار سے یہ مجوسیوں کا موجودہ مذہب جو ہے وہ ان مشرقین سے کہیں زیادہ خطرناک ہے یعنی یہ بد پرستوں سے میرا مطلب ہے بدھ پرست تو پھر بھی بہرحال اس وجود کو الگ رکھتے ہیں اور وہ ان کا اوتار مانتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا ہے اس کے اندر ان کا الگ وجود نہیں مانتے لیکن مجوسی جو ہیں وہ تو خدا کے مقابلے میں ایک الگ وجود ایول کا مانتے ہیں اور پھر ان دونوں کو پیچھے جب سمتا کے لے جاتے ہیں تو آپیچے جا کے یہ ایک ہو جاتے ہیں ان کے ہاں کا تصور یہ ہے تو ظاہر ہے کہ گرکشت اگر خدا کے پیغمبر تھے تو ان کا تو یہ سہارا لایا ہوا دن ہو ہی نہیں سکتا لیکن یہ بگڑا ہے, جو ہے اتنی, اتنی شدت سے یہ بگڑا ہے کہ دنیا کا کوئی دین اس طرح سے نہیں بگڑا ہوا جس طرح سے یہ مجوسیوں کا دین بگڑا ہوا اور ان کا وقتوں کا اثر جو ہے یہ اصل میں یہ بھی ان کے ہاں بھی منطق بڑے زور کا تھا اور وہ منطق جو تھا ان کا اس کے زور پہ انہوں نے یہ نور اور ظلمت کو جو مستقل کے جو دو ہستیاں بنایا اور دنیا میں چلایا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایون کا تصور جو ہے وہ ایک ایسا ڈومینیٹنگ فیچر لوگوں کے ذہن میں آ چکا ہے کہ جیسے خدا اس کے سامنے بے دستو گاہ ہو کے رہ گیا ہوا ہے یہ جو ہے نا ہمارے ہاں وہ شیطان اتنا بڑھاتا ہے قوت اور ہم دیکھتے صاحب کہ صاحب ایول جو ہے ڈومینیٹ کرتا رہتا ہے یہ کام نہیں ہوتا ہے یہ جو تصور ہے نا یہ تصور مجوسیوں کا دیا ہوا تصور ہے اس میں ساری دنیا کے تصورات کو یعنی ذہنوں کو اس نے متاثر کیا ہوا ہے اس تصور نے کہ ایول ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور بڑا صاحب قوت ہے اس کے سامنے یزنا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا یہ الگ چیز ہے کہ ذرا سا آگے چل کے کہہ دیں کہ ہاں اب آگے جا کے ایسا وقت آئے گا کہ پھر یہ جو ہے ڈومنیٹ کرے گا لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ہسٹری تو یہی کہہ رہی ہے کہ ڈومینیٹ جو کر رہا ہے وہ ہرمن کر رہا ہے یزا نہیں کر رہا یعنی یہ تصور مجوسیوں کا جو دیا ہوا ہے اس نے ایول کو ایک مستقل ذات حیثیت دے دیا دنیا کے اندر اور اس کی وجہ سے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے داروقات کہ نہیں صاحب یہ ایول والی بات کو بیٹی نہیں کرتی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ نہ کسی نے بتایا ہے نہ آئندہ ایسا ہوگا غیر شعوری طور پہ یہ اصل میں یہی مجوسوں کا تصور جو ہے ایگل کا اس نے یہ بات بتائی ہے ورنہ اگر قرآن کا تصور آ کے ڈومینیٹ کہیں کر جاتا ذہنوں کو متأثر کر دیتا تو ایگل کا مسئلہ حل ہو جانا تھا تصور سارا مجوسوں کا خود مسلمانوں کے ہاں آپ دیکھیں گے شیزان کا ایک الگ وجود مانا جاتا ہے ہمارے ہاں ہمارا اسلام تو اس وقت تو نائنٹی پرسینٹ سے بھی زیادہ مجوسیت ہو چکا ہوا ہے نا یہ اسلام ہمارا تو ایرانیوں کا پیدا کردہ ہے نا تو ایرانی جب ہم کہیں گے تو اس کے معنی مجوسی ہوں گے یہ تھے نا جو اوور مائٹ شبا شب مسلمان ہوئے اور وہ ہوئے تو صحیح لیکن بس انسمنا والی بات ہو گئی ان کے اندر آمرنا والی بات تو ہوئی نہیں تھی تو یہ سارے تصورات ان کے ہاں کے آئے ہوئے ہیں تو شیطان کو الگ ایک الگ ہستی کی حیثیت جو ہے یہ تصور کرنا مسلمانوں کے یہاں یہ مجوسی تصور ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ ایک مسلمان ہے ہمارے یہاں شیطان کو الگ ایک وجود دیا ہوا ہے ہمارے ہاں یعنی موتزلہ کو یا ہم لوگوں کو جو کافر بنایا جاتا ہے اس میں ایک سکھ یہ بھی ہے ہمارے کفر کے بتلے کی کہ شیطان کی یہ الگ ہستی نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے ہی اندر کے جب وہ مفاد پرستیوں کے خیالات جب بات ڈومینیٹ کرتے ہیں تو وہ شیطان کہلاتے ہیں یہ کفر ہے آپ کے ان،, ان،, ان،, ان کے نزدیک جو دین کے جارہ دار ہیں یہ بھی کفر ہے ماننا کہ شیطان کا الگ وجود نہیں ہے جس طرح سے جنات کا الگ وجود نہ ماننا کفر ہے نا اس کو تو چھوڑ دیجیے وہ بات دوسری آ جاتی ہے شیطان کا الگ وجود نہ ماننا یہ کفر ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خالص مجوسی عقیدہ ہے اور وہ مجوسی عقیدہ اتنا زیادہ گہرا ہو گیا ہے آپ کے ہاں آگے کہ اس کا انکار کرنا جو ہے مجوسی عقیدے کا انکار کرنا کفر ہو گیا ہے آپ کے یہاں جس طرح تقدیر کا عقیدہ یہ جو ہے جبر کا عقیدہ تقریر کا یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے جسے پیٹ کہتے ہیں پیٹلزم جو ہے یہ مجوسیوں کی چیز ہے آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہی نہیں تھا قرآن تو بالکل اس کے اقدام کہتا منشاف والی وومن کا منشاف والی جامن کا جو یہ کہتا ہے اس کے ہاں یہ عقیدہ کیسے آ سکتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ مجوسیوں کا عقیدہ جو ہے یہ کس طرح سے آیا آپ کو کتنی گہرائیوں میں جگہ پکڑ چکا ہوا ہے کہ پانچ ارکان ایمان کے تو قرآن نے پتا آمن تو بلّہ ہے وہ ملائکتے ہی و قطب ہی و رسل ہی و یام الحاف پانچ میں یعنی سارے قرآن انہی کا انکار کفر ان پر ایمان ایمان اور ہیں ہی نہیں لیکن آپ سے جو اقرار لیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہو کہ آمن تو بلّہ ہے وہ ملائکت ہی و کتب ہی و رسلے وال قدر خیر ہی و شرح ہی من اللہ تعالی تو اعلیٰ وبا طباد یہ جو ہے چھٹا ٹکڑا بلقدر خیر ہی و ہی من اللہ تعالی یہ جو ہے نا یہ ہے نا سیٹ کا تقدیر کا قسمت کا کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے یہ خالص مجوسی تصور جو ہے آپ کے ہاں جزو ایمان ہے اس وقت مانا ہوا مسلمان کے یہاں چھ اضائے ایمان ہے آپ کے ہاں پانچ نہیں ہے یہ ہے اور یہ جز ایمان میں سے ایک جز ہے اس کا ایمان جو پانچ قرآن نے کہے اس کے اندر اس کو گسیرا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہی آپ سے کرواتے ہیں اسی پہ ایمان لگاتے ہیں جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اس پہ مسلمان کرتے ہیں چنانچہ یہ جو ہمارے خلاف کہر کا پتلے جو رکھتے ہیں اس میں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ یہ ٹکڑا جو ہے بال قدرے خیر کر رہی, رہی مز اللہ تعالی اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں اس لیے یہ تو ایماندار ہو ہی نہیں سکتے یہ تو کہتے ہیں ایمان کا جلد ہے سید اور ایمان ندیوی نے وصیرت بھی کی جس حصے سے عقائد سے بات کی ہوئی ہے چھ سو صفحے کی کتاب ہے اس میں ڈیڑھ سو صفحہ تقدیر کے ایمان کے جزو ایمان کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ یہ تصورات جو ہیں یہ مجوسی ہیں اور ان مجوسی تصورات نے ہمارے ہاں آ کے اس قدر جر پکی ہوئی ہے کہ یہ اب این اسلام کا تصور ہے قبر کا عذاب یہ مجوسی تصور ہے حشر کا میدان بجوسی تصویر ہے پل سراد کا لفظین کے ہاں کا ہے ہمارے ہاں تو یہ پل کا لفظین ہی ہے یہ ہے ہی بات کی لفظ جتنا عذاب قبر میں ہوتا ہے نا یا میں نہیں ہوتا یہ پولیس والوں کی جو حوالات ہیں نا اس میں جو ایک رات وہاں عذاب ہوتا ہے وہ قیدی وہاں خودکشی کرنے کے لیے ہوتا جو ٹکر مارتے ہیں نا وہ کہہ دی وہاں وہ خودکشیاں کرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھ مہینے کی قید کر دیجیے صاحب یہاں سے بچا دیجیے یہ ہے عذاب قبر عزاب قبر کے معنی ہے کہ حساب کتاب تو ہو بعد میں یعنی یہ تو فیصلہ وہاں جا کے ہو کہ یہ مجرم ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے ہی وہ گردوں والے شروع ہو جائیں یعنی عجیب بات ہے لوگوں میں صاحب تو وہ ہے میم یہ حساب سے پہلے بہن ہی بالکل بھی پولیس کی حالات ہے نا ملزم میں عدالت میں جا کے بڑی ہو جانا ہو لیکن یہ اس کا علاج جو شروع ہو جاتا ہے آپ کا یہ عدالت مجوسی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہے اسی شر کے ڈومینیٹ کرنے کا کہ وہ شر کی قوت جو ہے وہ جو یزدہ کی قوت آتی ہے وہ بعد میں آتی ہے جا کے شر کی قوت اس سے پہلے آ جاتی ہے اور یزنا بے بس ہوتا ہے عذاب قبر کے اندر وہ روک نہیں کرتا یہ ہے کہ مزوسوں کا سی دس بے بس ہوتا ہے اس میں تو جب حساب کرنا ہے آگے جا کے پھر فیصلہ کرنا ہے عزاب دینا ہے یا نہیں اور اگر حساب کی روح سے وہ چھوٹ جاتا ہے تو اس میں تو چھوڑ دینا ہے یہ اس کے حساب سے پہلے یہ جو منزل آتی ہے اس میں ارمن آتا ہے نا یہ عذاب دیتا ہے بیٹریوں کو بدلا دینے کو نہیں آتا یہ عذاب ہی دینے کے لیے عذاب قبر کا ایمان آپ کے ہاں کا جز ہے یعنی قبر کا عذاب آپ مانیں گے تو پھر آپ کے ہاں کا ایمان مکمل ہوگا عذاب قبر تو یہ جو چیز ہے یہ خالصتاً وہ احرمن پہلے آتا ہے یزا سے یزا بےبا سے ہوتا ہے اس کے سامنے یہ سارے تصورات جتنے بھی ہیں یہ سارے تصورات ہیں صاحب آف رشتہ آمد فروض باغ دو کا ڈاتمہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے دو روخ اس نے بتائے ہیں اس فرشتے کے آتش ایک آتش ایک دور. ایک ہرمن ایک چشمہ ایک ڈارکنیس ایک لائٹ لائٹ آ کنجی نیچے اترنا جی روز آمدن نیچے اترنا آب تاریخ روشن شہاب ڈارکنیس آ گئی یہ لائٹ آ گئی چشمے ای بیدارو چشمے آ بخار چلو اس کی طرف آیا ہے تو وہ جو روشن آنکھ ہے اس کو کھولا رکھا ہے اس نے بچ گیا بال او را رنگ آئے سرخ و زرد سبزو سیمینو کبو داج ورد اب یہ جو ہے نا رشتے کے جی ہاں جی یہ قوس قضا جو ہے یہ فرشتے کا تار ہے نا ایک اس کی کمان قزا جو ہے ایک فرشتے کا نام ہے تو یہ اس کی ایک کمان ہے اس کے پر کی اور پر کے رنگوں کی دھڑک اس کے اندر آتی ہے قرآن نے بھی اولی اجنہ فرشتوں کو جو کہا ہے نا تو وہ تو بتایا ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہاں نیچر کے اس میں ایک ہی پراپرٹی نہیں ہوتی ایک کے اندر مختلف پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اسی لیے اس نے یہ کہا ہے دو دو چار چار کہاں ہے پورا ہاں جی ہاں جی وہ تو یہ بتایا ہے نا کہ یہ جتنی بھی ہیں یہ فورسز کے مختلف ایلیمنٹس اس میں کوئی تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر ایک ہی پراپرٹی ہوتی ہے یہی دو دو پراپرٹیز والے ہوتے ہیں چار چار پراپرٹی والے ہوتے ہیں یہ ہے نا الحمد للہ فاتر استماعبات ولب جا دل ملائے قطع رس مشکل حیثیت کوئی نہیں قرآن ان کی دیتا ہے وہ اس کی ایک پیسف میسج ہے اس کی چیزیں ہیں جن کو وہ لے کے آنے والے ہوتے ہیں دیکھا ایک لفظ میں قرآن کس طرح کاٹ کے رہا جاتا ہے سارا موجود یہ ہے جی اجاز قرآن کا ملائکہ صاحب حکومت ہے لیکن رسول الگ کا ہے اس کو حالانکہ ملائکہ جو ہے عربی اعتبار سے اس کا مادہ الگ کا بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی پیغام کے ہیں قرآن نے یہ ملائکہ کا ملاکا تو مادہ لیا ہے صاحب حکومت لیکن رسولن کہہ کے ان کی عی جو ہے وہ کٹھی سان کی کر دی ہے یعنی ایکسپلین کر دی ہے کہ یہ اس کے بھیجے ہوئے شاید قوت ہیں مستقل مزاج ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اولی اجنے مسنا و فناسا و روبا کاہے کے لیے ہے یہ ان کی مختلف پراپرٹیز دو دو تین تین چار چار کاہے کے لیے یہ پراپرٹیز ہیں یزید اس لیے کہ اس کی مشیت کا پروگرام یہ ہے کہ ایک تو عالم امر ہے جہاں سے اس کی تجویزیں جو جی ہوتی ہیں خلقا کے معنی ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں صحیح تناسب پیدا کرنا یہ کریشن نہیں ہوتی یا یہ اوریجنیشن نہیں ہوتی یوں کہیے نا ایک تو وہ اوریجنیٹر ہے نا کہ جو نان بینگ سے بینگ میں لاتا ہے قرآن نے بتایا ہے کہ وہ نان بینگ سے بینگ کے اندر تو ایلیمنٹری چیزیں لاتا ہے پھر اس کے بعد ان ایلیمنٹری چیزوں کے اندر وہ مختلف ترکیبوں سے ان کو ملاتا چلا جاتا ہے اور اس سے جو ایک نئی چیز بنتی ہے اس کو خلق کہتے ہیں خلق نام ہی ہے صحیح پر کا اسی سے خلق اور اخلاق ہے نا آپ کے یہاں صحیح پر اب یہاں جو یہ کہا ہے کہ یہ اولی اجنا یہ جو ہے اس لیے ہے کہ اگر تو جو, جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا ویسے کا ویسا ہی رہنے دینا ہوتا تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی لیکن اس نے کیا یہ ہے کہ یہ مختلف پراپرٹیز کی چیزیں جو ہیں وہ بھیجی ہوئی ہیں اس لیے کہ یزید خلق معیشہ اس نے اپنی مشیت کے مطابق نئی نئی تخلیقات کرنی ہیں اور ہر تخلیق کے لیے ایک سے زیادہ ایلیمنٹ کا صحیح پرپورشن میں آنا ضروری ہے اس لیے اس کو اس تشریح سے بیان کیا ہے کہ یہ جو آتے ہیں ایلیمنٹ یہاں قوتوں والے وہ ایک ہی قوت والا نہیں آتا وہ مختلف قوتوں کے حامل ہوتے ہیں اس لیے حامل مختلف قوتوں کے ہوتے ہیں کہ اس نے ان کے اندر ترکیب ناؤ سے ترکیب خواب لے کے نئی چیز طرح کرنی ہوتی ہے یدین فل خلط کیا ہے یہاں ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ کائنات جو ہے یہ کمپلش فیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے اندر اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں اضافے ہوتے ہیں خلق سے مختلف چیزوں کے اندر خاص ترتیب سے ان میں ایک ترکیب پیدا کر کے ایک نئی چیز پیدا کرنا اور اس کے لئے ضروری تھا کہ یہ ایلیمنٹ جو ہوں ان کے اندر پراپرٹیز ایک سے زیادہ ہوں ورنہ اگر وہ ایک پراپرٹی کا ہوتا تو یہ چیز اس کی ہو ہی نہیں سکتی پراپرٹی تو اس کی مستقل بھی اپنے مقام تھی ہوتی تو ایک سے زیادہ پراپرٹیز جو ہیں ایک میں اس کی وجہ سے جب یہ ان کے اندر ایک نئی پرپورشن دی جاتی ہے تو ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے اس مقصد کے لیے اولی اجنہ اداسہ اور با مسنا کہا اور اس نے ہم کیا کہ عقیتا جو تھا اس کو کاٹ کر رکھ دیا تھا بات ہے قرآن کی یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ بالے اورا رنگ ہائے سرخ و ذر سبز و سیمین و کبوت و لاجو یعنی یہ وہ ہے جو قرآن نے وہ کہا ہے. لیکن یہ تو اس ایک کے اندر یہ جو تھا آگے چلیے نا جہاں آگے اب پھر وہ سارا ہی تصوف جو تھا وہ وہ تھرٹی یہ یا لیجیے جناب اب آیا جی ایف ریشتہ اب دیکھیے کہ وہ یزنا بھی پیچھے گرد میں رہ جاتے ہیں کیوں خیال اندر مزاج او رمے اس کے مزاج کے اندر جو رفتار ہے تیزی ہے صورت ہے روی رم ہوتا ہے نا رفتار وہ ایسے ہی ہے جس طرح سے خیال ہوتا ہے خیال جس طرح سے ایک ایکسانی کے اندر ابھی آپ کے ذہن میں تاج محل ہے ابھی آپ کے ذہن میں پشاور آ جاتا ہے ابھی آسمان کا خیال ہے ایک سیکنڈ سیکنڈ بھی نہیں جی وہ تو سیکنڈ تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے یہ خیال جو ہے ہمارے ہاں انسان کے اندر سب سے زیادہ سریو سیر جو چیز ہے وہ خیال ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ اس کا یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی رفتار کی کیفیت یہی ہے کہ یہ خیال کی چیز ہے از زمیں تا کہکشاں ارا دمیں بس ایک میں یہ کر دوں کہ یہ جو تصوف میں ہمارے ہاں بنیاد تو یہی ہے نا کہ وجود تو اسی کا ایک ہے واجب الوجود اور یہ جو باقی سارا کچھ نظر آتا ہے ہمیں یہ ایگزٹ نہیں کرتا یہ فریز نگاہ ہے ڈلیون ہے یہ ساری یہ ہے نا یہ چیزیں اب اس الگن کو, کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے کہا کہ تصوف ساری تشبیہات ان سے تشبیہ لے لیجیے تو سبق ختم ہو جاتا ہے ان کا, یعنی ان کے یہاں حقائق نہیں ہے تو میں لتاف ہیں یہ لکھ یہ دوست تو سبب میں حقائق نہیں ہیں تو میں لتاف ہیں ائد یا حقیقت ٹھوس ہوتی ہے لطائف جو چیز ہوتی ہے یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہوتی ہے اور ان کو یہ بیان تشبیہات سے کرتے ہیں ان کی تشبیہات ان سے چھین لیجیے تصوف ختم ہو جاتا ہے تصوف کا کوئی نظریہ حقیٰ کہ کوئی مفروضہ بھی ایسا نہیں ہے جی جسے تشویش سے ایکسپلین اللہ کیا گیا ہے ہی ساری تشویش دیکھیے یہ تشویش سوال یہ ہے کہ وجود تو ایک ہے اب یہ جو ہمیں وہ مختلف کچھ اور نظر آتی ہیں چیزیں یہ کیسے ہے سارے یہ ہے ان کے نزدیک سری اس سیر ہونا اس وزیر تیز رفتاری سے یہ ہو اچھا جی کیا بات ہوگی شبستری لکھتا ہے مامود شبستری وہ جس کا گلشن جدید جو ہے اس کا ڈاکٹر اقبال نے گلشن راز جدید لکھا ہے نا ضرور کے آخر میں. وہ مامود شبستری کے جواب میں ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہم از رہ میں تش ہی صورت گئے ہیں ہما از گہم کشتی سورت رہ یہ جو تجھے جو اصل صورت ہے اس کے علاوہ جو کوئی یہ چوز نظر آ رہی ہے نا یہ ساری چیزیں تیرے گہم کی وجہ ہے مثال یہ ہے کہ نائرست ازور وہ کہتا ہے لکڑی کے آگے ذرا سی آگ لگا دیجئے تو اس میں وہ پیدا ہو جائے گی نا آگ تھوڑی سی بجا دیجیے وہ کہتا ہے اس کو پھر تیزی سے یوں گھمائیے آپ دیکھیں گے کہ نقطہ جو ہے دائرہ نظر آئے گا آپ کو ہے بھی <laughs> <laughs> ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ دائرہ کہتے ہو نا اس کو تو آتا ہے نا نظر دائرہ سارے دائرے کے جتنے اصول ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر منطبق ہوتے ہیں کہتا ہے یہ دائرہ ہے پھر پھر واپ کیا وجود یہ کیا ہے نتا سروں کے سیر سے درخت کیا لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ بچارے یعنی ہماری یا تو سمجھ لیجیے بٹھا دیا یا مسجد میں اور دے دے دی جائے تشوینے میں ہم نکل ہی نہیں سکتا اس سے یہ ہے جو پڑھایا جاتا ہے سب سی سی بات کہ نبتا دائرہ تک تخت ہے بلکہ میں ہمیشہ کہا کر دوں کہ ان سب میں کیونکہ شاعری ہے یہ ساری جی صاحب نے تو کہا ہے نا تو سب وہ خاص دہر شیخ گفت خوب بس بس شاعری کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ غالب اس میں اونچا چلا جاتا ہے غالب بھی یہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہے وہ اس سے اور آگے اس میں بھی ایک چیز کہی نا کہ نقطہ جو ہے اس کا آگ کا وہ اپنے مقام کے اوپر موجود ہے وہ نہیں جگہ چھوڑ رہا وہ وہی ہے لیکن یہ چیز جو دوسری تیزی سے ایک چیز گھوم رہی ہے اس کی وجہ سے ایک دوسری چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی یہ تصویر غالب کی تصویر جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہوتی سنیے وہ تصویر کیا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں اکس پل بل ذاؤ کے بلا بے رقص عجیب شیر نیچے سے ندی بہ رہی ہے ندی ہے ٹربولینٹ اسکراڈ ہے اس کے اندر موجیں اٹھ رہی ہیں سارا کچھ سمجھ لیا اوپر اس کے پل ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پل کا اکثر ہے اس ندی کے اندر ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے نا تم دیکھ رہے ہو اس کو نہ دیکھو اسے دیکھو صرف ناچ رہا ہے سنیے کیا کہہ رہے کیوں اکثل سیر طوفان کے اندر پانی کے اندر جو پل کا اکس ہو ز کے بلا رقص جسے کہتا ہے نا اس طرح سے اس گاؤں کے بلا سے کس طرح سے ناچ کہ بار جا نگاہ ہدارو اپنے مقام کے اوپر بھی اس طرح کھڑا رہے کل بار جا نگاہ ہدارو ہم آج خود جدا میرا بس ہے نا شاعری میں مزہ آیا یہ <laughs> ان کے یہاں جتنا منٹ شاعر ہوتا ہے اس کی, ہوتی ہے یعنی تشبیح اس کے یہاں کی جو ہوتی ہے بڑی کامنا ہوتی ہے وہ تصویر اس کے اندر آپ نے دیکھا کچھ وج نہیں پیدا ہوا طبیعت نہیں پیدا ہوئی تھی سب اسپری تشبیح میں. تو بستری کی تشبیر تو غالم کی تصویر میں آپ دیکھیے سب بعد کیا کر گئے ہے اپنے مقام کے اوپر بھی وہ کھڑا ہے اور اپنے سے جدا ناچ بھی رہا ہے یہ ہے جو ان کے یہاں وعدے وجود ہیں کہ اپنے مقام پہ بھی وہ ہے اس کی نفی نہیں کرتے یہ اور اس سے ہم آج خود جدا اپنے آپ سے الگ ہو کے ناچ رہا ہے اس کائنات اناج کرتا اب ناچنے میں حرکت مسلسل ہو گئی مختلف اس کے تیز نظر آئے آپ کو یہ سارا گنج جو ہے ایک مثال کیوں اکس پل بس تو یہ رہی ساری بات کیوں اکس پل بس دے گاؤ کے بلاؤ سر اخ بار جار نگاہ ہارو خام خود جنا گیا کہتا یہ سارا ہے سارا جو کچھ چھوڑا ہے خیال اندر گزارج میں یہ ساری تفریح جتنی بھی ہے یہ سوئ سے سیر جو ہے یہ اسی کا نتیجہ اور اسی لیے اس کی ایک حقیقت تھی ایک بو احکشاں اوڑا دمے ہر جمع ارا ہرائے کر کار درد سجائے دروانم جہارا کارم کروانم جہارا کام ہم نہانم از نگے ہم ظاہرم یعنی ساری خدا کی سے بات اس کے اندر آ رہی ہے فارت بھی آ رہی ہے اور وہ ہم جو خدا ہمرم اور باطنم ساری چیزیں بستہ ہر تدبیر با تقدیر ماں من ناطک سامت ہما نقیر من بات کو سہمت ساری یعنی اینیمیٹس ان ایمیٹس بولنے والے نہ بولنے والے یہ سارے کے سارے ہما نخیر من ہنچا اندر شاخ می بالک زمان من اندر آسیاں نالد زمان انا از کروا دے من دردت نار ہر خراخ از تیز من دردت نشاد دیکھ رہے ہیں اس کی قوتیں ہم اتا دے ہم ختا دے آورم کشنا سوگم جیسے بھی میں ہی کرتا ہوں شراد آورم یہ کا میری ہے پیاسا بنا دیا کسی کو پلانے کے لیے یہ کچھ دے دیا سارا کچھ ہے سر ہم بتا دے ہم کتابیں مرم اور آگے ہے من حیاتم من مماتم من نشور من حساب و دودھ ہو پھر دوست ہو یہ ایک چیز جی میں سمجھتا ہوں یہاں صاف کر دینی چاہیے جہاں آ میری زندگی میں بعض دھکے وہاں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ان کی چوٹ ابھر آتی ہے یہ جو ان کے ہاں ہے نا یہ زمان کا اس نے اس کو ریپرزینٹیٹو بنایا اور زمان جو ہے ٹائم انہوں نے اس کو اتنی بڑی قوت والا بنا دیا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کائنات میں ٹائم کے لیے دہر سے زبان سے ہو رہا ہے چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ایک حدیث پر وضع کی لات خود بدہ اندار ہو اللہ کہ داحت کو ٹائم کو گالی نہ دو ٹائم تو خود خدا ہے اقبال آپ نے یہاں اس کو بڑے سفر سے پیش کرتا ہے کہ بردوشان سے جب میں ملنے کے لیے گیا تو وہ کا مریض تھا تو وہ بیٹھا ہوا سب کرسی سے ہل نہیں سکتا تھا ٹائم کے اوپر اس سے گفتگو ہوئی تو اس کے نزدیک تو ٹائم ہی برگوسان تو خدا کو نہیں مانتا ٹائم کو خدا مانتا ہے نا تو وہ یہ چیز مان رہا تھا کہ وہ ٹائم ہی ہے جس کا یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس نے انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے ہاں یہاں یہ بات سننے تو آج بات صحیح ہے ہمارے ہاں تو دھولا سرسنگ میں اس کے متعلق کے آ گئے لا تو سب بدار ہمت ہو اللہ ہونا باہر کو مت ڈالی جو داہری خدا ہے سن لگے کہ وہ گور کا مریض جو ہل نہیں سکتا تھا وہ جمپ کیے اس نے کرسی سے اٹھ کے آیا اور مجھے گلے سے لگا دیا اور کہا کہ مجھے اپنی تعریف میں کہیں سے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تم نے اتنی بڑی تعریف مجھے یہ دے دی ہے کہ اس سے بڑی تعید تو آپ کامس مسلمانوں کی ولڈ میں تو آپ مل نہیں سکتی ہیں نہ اقبال آپ نے خود تو سرارے خودی میں لا تو سد بد باہر فرمانے نبی وہ ہے اس کے اندر لگا ہوا یہ شب یہ خود یہ چیزیں یہ خود زمان کو اور باہر کو یہ چیزیں دے رہا اور قرآن اس کو کفر قرار دے رہا ہے قرآن میں یہ جو قول ہے یہ سیری دے رہا ہے جی داہر کے لفظ سے دے رہا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کچھ آپ کو دوسرے الفاظ لانے پڑیں گے یہاں بھی لفظ دہر ہے لا تو سرکو دہر انہرا ہے اللہ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو حیات آخرت کے منکر ہے و پالو ماں ہے یا اللہ حیات و نہ دنیا و نہ زندگی کسی دنیا کی زندگی ہے یہی پیدا ہوتے ہیں کسی میں مر جاتے ہیں و ماں جو میں مَا یہ صرف دہر جو ہے یہ ہے ابار دیتا ہے موت یہی ٹائم جو ہے پیسے یا ٹائم جس سے ہم مر جاتے ہیں اب جہاں قرآن یہ کہتا ہے قول ان کا جو کفر کرتے ہیں حیات آخرت سے اداس وہ یہ کہتے ہیں کہ زہر ہے کہ جس میں یہ قوت ہے اب یہ نظر آتا ہے کہ یہ مجوسوں کا قول ہے جتا. کہ یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ تو زہر کی قوت ہے جو یہ کچھ کرتا ہے قائم کے متعلق یہ چیز دازے ہم دال اس سے ناواتے والا دا دل حق یعنی قرآن یہ اقوام کفار سے کے قرار دے رہا ہے. کہتے یہ کہ ان کا عقیدہ ہے کہ دہر ہے جو کچھ یہاں کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں اسی دہر کو کو بنا دیے سب کہ دہر کو نہ ہی نہ دوڑی خدا ہے زمانی سے کچھ کرتا ہے یہ سارا عقیدہ جتنا بھی ہے یہ اب آپ کے ہاں یہ مغز دین بن گیا نا تصوف جسے آپ کہتے ہیں جی یہ 45 فائیو اوور ٹوینٹی فور سینتالیس گاٹا چوبیس باہر ہاں جی نہ جی یہ ڈاہر کا تو برا کہنا ہے ڈاہر کو یہ پوکھا کا کہنا ہے نا کہ یہ کوئی ڈاہر کرتا ہے تو یہ تو خدایا باطل ہو گیا نا تو خدایا باطل جو ہے اس کو تو مسلمان نے یعنی برا کرنا ہی ہے تو سب نہیں کہ برا کہنا سب کو شکب جو ہے مسلمان کے نزدیک اس عقیدے کی روح سے جسے یہ اب کہتے ہیں کہ ابداہر صاحب کچھ کرتا ہے وہ تو شرک ہو گیا نا جی تو مسلمان نے تو داہر کو برا کہنا ہے یعنی وہ داہر جس کو یہ لوگ معبود مانتے تھے یا قادر مانتے تھے موت اور زندگی کے اوپر مسلمان تو اسے یہ نہیں مان سکتا ہے اس لیے اس کے بعد اب نظر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تو اتنا فلسفہ تھا نہ یہ اس قسم کی کا یا تصوف موجود تھا اب داہر کو قرآن نے یہ کال دیا ہے ترا کو پار کا وہ اس کو ایک خدا کا شریک بنا رہے ہیں یقیناً اس کی تو تردید کر رہے ہیں تو کیا رسول اللہ یہ فرمائیں گے خدا تو سب مت اندار تو خدا ہے ہاں جی وہ سمری بات نہیں آئے گی ان کی یہ کہہ کر رہے نجی اس کی تردید یہاں کر رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ بکتے ہیں اس طرح سے یہ انکار کر رہے ہیں اتنی بڑی حقیقت کا جسے حجات آخرت کہا گیا ہے اس دہر کو خدا بنایا جا رہا ہے ہمارے کہ اسے برا کہ قرآن اس کے مطابق یہ کہہ رہا ہے ٹائم کے مطابق یہی وہ ٹائم وہ زمان کا جو ہے یہ روح فرشتہ زربان وہ کہتا ہے من ان یہ یہ اس آیت کے اندر یہی چیز آئی تھی جس کا قرآن نے تردید کی ہے یہ یہاں وہ چیز جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ من ہجاتم من مماتم من لشور من حساب و فردوس و حور آدم و فرشتہ در من دندے منست نشور اٹھنا قیامت دوبارہ زندہ ہو آدم و فرشتہ در دندے منست یعنی یہ فرشتوں سے بھی اونچا کوئی ہے روحے زمانوں میں کہاں ہے نا یہ عالم شش شروزہ فرزند منست یہ شش روزہ یہ سرکات ایام جو ہے قرآن نے کہا ہے نا اس لیے شش روزہ کہا ہے نا فلتس ماوت بجائے سرتا ایام تو چھ ایام میں جو ہے نا اس لیے شش روزہ کہا ہے نا. اور یہ یہ تصور جو ہے یہ یہودیت کا ہے نا شش روزہ چھ دن میں خدا نے اس کو پیدا کیا ساتویں دن پھر تھک کے سو گیا اس لیے یہودیوں کے یہاں ساتواں دن جو ہے وہ سبت کا مناتے ہیں وہ, وہ ایکٹیویٹی کا دن ہی نہیں مناتے ان کے ہاں ہفتہ جو ہے ویک کا چھ دن کا ہوتا ہے ساتواں دن شمار نہیں کرتے وہ ساتواں دن سونے کا ہوتا ہے الامیہ بھی گاؤں سے بندی کے دوسری بھی گاؤں جو باندھ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہ شش روز جو تصور ہے ٹائم کے متعلق یہ تصور یہودیوں کے ہاں کا آیا ہوا ہے یہ ساتواں دن جو ہے ان کے یہاں کا وہ سبق کا ہے اس میں خدا سوچتا تھا تھک کے اسی لیے یہ عالمی شاہ روزہ ایرانیوں کے ہاں بھی یہ تصور کب بڑھایا ہوگا ایام جو ہے جی, یہ تو ہے نی وہ They تو سائنٹیفک پیریڈ ہے اس نے بتایا ہے دو ایک جگہ بتایا ہے یو مین کے اندر ہی زمین اور یہ جو ہے اجرام یہ چار کے اندر اس لیے اس نے یہ چھ بنائے ہیں اس میں وہ تو سٹیجز کے اندر ہے نا زمین جو ہے دو, دو سٹیجز میں زمین پیدا کی پہلے وہ تفان تھی آتشی اس کے بعد تمہارے رہنے کے قابل ہوئی اسی طرح سے گرام فلکی جو ہیں ان کی فور سٹیجز ہیں اور آپ کو یہ سائنس ان کی سٹیجز گنا رہی ہے چار میں جی پلکی آگ میں فور سٹیجز جو ہے ان کے یہاں یہ جی دو میں جو یہ ہوا جی باقی چار میں وہ رہتا ہے نا باقی جو ہے جاتا ہے حل کے علاوہ <سلام> تو یہ سٹیجز تو آپ سائنٹیفکلی ان کو ڈیٹرمنٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے یہ پیدا ہوئے تھے الگ تو یہ ہے نا جی یہ چھ دن ہفتے کے نہیں ہے نا جی قرآن کی ہے سے وہاں بھی ہدیوں کی تعداد تو ہے ہی ساری محرط ہے ہوئی وہ تو اویجنل تو ہے ہی نہیں وہاں جو چیز یہ ہے کہ چھ دنوں میں خدا نے بنایا تھا دن ہو گیا تھا یہ بھی محرف اگلی چیز یہ بھی کہ جب پیدا کیا ہے انسانوں کو تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ بڑے زیادہ پیدا ہو گئے تو اللہ بھی بڑا پشتایا اپنی کریشن کے بعد تو پھر کہا کہ کیا کروں تو پھر حضرت رتلو سے اس نے کہا کہ اچھا میں سب کو غلط کر دیتا ہوں انگی اجھے بھی کر دے گیا کچھ آگے نے سہو بھی نہ لائیں بھی اچھا پھر میں غلطی نا کیا چکا تو تھوڑ دینا آئے گی سارے جم پے جوتے میں آئے یہ افسانے ہے نا جو آ ہوئے ہیں ہر گلے قد شاخ می چینی منم یعنی پہلے جو چیز وہ کہہ تھا آزم ہم کہتا تھا وہ اب, آب منم ہی کہہ رہا ہے یعنی ازوس سے ہما اوست پہ آ نا یہ آپ کے ہاں تصوف میں ایک یہ چیز ہے نا کہ, کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس سے ہے دوسرا تصوف وہ یہ دین ابن عربی والا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اوست یہ ہے ہی وہ سارا کچھ یہ پہلے ازوست کرتا تھا تو سبب کے دونوں دونوں اسکول تو سبب اس نے کور کر دیا اس کے اندر ازوست والا بھی اور ہماست والا بھی اب یہ کہتا ہے منا ورنہ کہتا تھا اگر دانا از پر واضح من